معزز سامع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب من او نین والذین سوری نب سنو رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت ذا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 عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں بن عبی وقاس جنت میں ہیں ابو جراح جنت میں ہیں سعید بن زید جنت میں ہیں اس حدیث کو ترمزی اور ابن ماجا نے سیدنا دینا الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں سیدنا زبیر بن عوام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 یہ تلوار زبیر کے خاندان میں مدتوں محفوظ رہی اس لڑائی میں آپ کے کندھے پر گہرا زخم آیا اس کے ٹھیک ہونے پر وہاں ایک گڑھا سا بن گیا ان کے بیٹے اروا بچپن میں اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے اہد کی لڑائی میں سیدنا زبر نے کافروں کے ایک نامی بہادر ب بن تلحا کو قتل کیا اس کے بعد دوسرے مسلمانوں سے مل کر ایسی بہادری سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا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 اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تج پر قربان ہوں اہل سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا زبیر بن عوام اور ابی وکاس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرضہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا اپنے جان کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا پندرہ دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے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 وہ جو شیلِ اشار پڑتا ہوا قلے سے نکلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے انہوں نے آنن فانن اسے اس موت کے گھاٹ اتار دیا اب اس کا بھائی غزبناک ہو کر میڈان میں نکلا اس کا نام یاسر تھا اس کا ڈیل ڈال بہت زیادہ تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے سیدنا زبیر نکلے یہ یاسر کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آئے